والخرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا اللَّهُ لَكُمْ وإن كثيرا من الناس لخاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال جَلَّ وعلا في مقام آخر شرع لكم من الدين ما وصفى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصفينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فلا تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقذي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فَلِذٰلِكَ فَاعْتَدِلْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب, ومن بعد ما استجيب له حجتهم ضاحرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وقال جل وعلا في مقام آخر من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شراكاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقذي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يختلف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور اللہ سبحانہ ہوا تھا نے دین اسلام کو مکمل طور پر نازل کر دیا ہے اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچی جو دین میں شامل ہو سکتی ہو اور اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کو دین میں شامل نہ کیا ہو اس کے بارے میں احکامات نازل نہ کیے قیامت تک پیش آنے والے تمام تر مسائل کا حل اللہ سبحانہ ہوا تھا نے کتاب و سنت میں بیان کر دیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے اکمل تو اسلام دینا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اپنی نعمت میں نے تم پر پوری کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے تو اللہ سلجھانا ہوا کا نازل کردہ کامل اکمل اور مکمل دین قیامت تک کے لیے یہ مکمل ہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں ہے اور قیامت تک جتنے بھی مسائل نت نئے رونما ہوتے ہیں ان تمام کے تمام تر مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے وحی یہ میں رکھا ہے اہل اسلام اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی وحی کے علاوہ اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہر ایک مسئلے کا حل ہر ایک پریشانی کا حل ہر ایک معاملے کا حل اللہ تعالیٰ نے وہ الہی میں رکھا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیث اور آپ کے طریقہ کار میں اس کو کھول کر بیان کیا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہی کی اتباع کریں وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزل الیکم من من ربکم اولیاء تلی ما تدکارون جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تلی ما تدک تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے ماں انزلا کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اور دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو کلیلم کارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے صرف اور صرف وہی الہی کی پیروی کا حکم دے کے باقی تمام تر باتوں تمام تر انسانوں کی پیروی اور اتباع سے منع کر دیا ہے خر وہ انسان جتنے مرضی عالی مقام کیوں نہ ہو بلند و بالا مرتبہ رکھنے والے کیوں نہ ہوں دین کے بڑے سے بڑے سپوت اور بڑے سے بڑے ستون کیوں نہ ہوں اللہ سبحانہ ہوگا تعلی نے ان تمام تر لوگوں کی پیروی کرنے سے انسانیت کو منع کر دیا ہے اور کہا ہے والا مندونی ہی اولیا اس کے سوا دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو کلی لما تدکار تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تو اہل اسلام پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام پر مسائل کا حل جاننے کے لیے اللہ کی نازل کردہ وحی کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں موجود ہے اور نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کی شکل میں موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے قرآن مجید کو وحی کیا ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی احادیث اور آپ کے فرامین بھی وحی دیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہہ دیجیے میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے اپنی من مانی سے اپنی دل کی آرزو اور خواہش سے نہ کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں نہ کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے میری طرف وحی کی ہے وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے نہ بات کرنے میں نہ عمل کرنے میں نہ گفتار میں نہ کردار میں اور یہی بات اللہ سبحانہ نہ ہوا نے بھی کہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے اللہ ہاں हा। جو بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ وحی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں انہوں اللہ فرماتے ہیں یہ تو صرف اور صرف وہ وحی ہے جو اللہ نے اپنے بندے کی طرف نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بولنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے نازل ہونے کا انتظار کرتے کئی ایک واقعات ایسے سامنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں جواب نہیں دیتے حستا کہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے پھر آپ بولتے اور جواب دیتے یا پھر سائل نے جو سوال کیا ہوتا ہے اس کا حل اور اس کا جواب اللہ تعالی کی نازل کردہ وہی کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پہلے سے نازل کردہ حکم اس بارے میں اس کو بتا دیتے اور اوقات اللہ تعالی کی سابقہ نادر شدہ وحی سے استعمال کرتے ہیں اشتحاد کر کے شاعر کو اس کے مسئلے کا حل بتاتے ہیں اور اگر آپ کا وہ حل بتایا ہوا بالکل درست ہو اللہ تعالیٰ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بن جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات بولیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے آپ کوئی کام کریں وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے اور ایسے ہی اگر نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کوئی عمل کیا ہو اور آپ اس پر خاموش رہیں صحابہ کرام کے اس عمل کے اوپر نقد نہ فرمائیں اس پر تنقید نہ کریں تو صحابہ کا آپ کے سامنے کیا گیا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث کہلاتا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی نادل کردہ وحی سے مسئلے کو استعمال کر کے جب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اگر وہ بالکل درست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی کے مترادف ہے آپ اس کو تقریری وحی کہہ لیجیے اور اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اصلاح کر دیتے ہیں ایک آدمی آیا پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے بارے میں بتائیے کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فرمایا ہاں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کی خاطر لڑتا ہوا قتل ہو جائے شہید ہو جائے اس کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں ابھی وہ جانے ہی لگا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور جبریلو ابھی ابھی مجھے جبریل امین نے آ کر اس بارے میں بتایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کا حل بتایا اس میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالی نے فوراً اس کی اصلاح کر دی کہ ہاں سارا کچھ معاف ہو جائے گا سارے عمر معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کا عمل آپ کا فیل وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا دین ہے اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے ہاں ان کے درمیان فرق ہے قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سا فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے مختصر یہ کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہیں جیسے قرآن مجید حجت ہے اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا لازمی اور ضروری ہے ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا یہ بھی ویسے ہی عالمی اور ضروری ہے اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پشت پس ڈال دیتا ہے ایسے آدمی کا اسلام اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کا دین قبول و منظور نہیں ہے کیونکہ نبی کی نبوت کو ماننے کا رسول کی رسالت کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ اس نبی اور رسول کی باتوں کو مانا جائے اس کی اتباع کی جائے اس کے آگے سرے تسلیم کو خم کیا جائے یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو تم تو ابو اللہ یہ کم کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری اتاد کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ اللہ سبحانہ بھانا ہوا کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالی کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول فخر ہوں جو کچھ بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس چیز جی سے بھی منع کریں اس سے رک جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کے احکامات ہیں اس لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے وہ قرآن کی مثل دوسری چیز کیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں نبی مختلف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے فرامین مبارکہ ہیں جو قرآن کی مثل ہیں اور اللہ سبحانہ سخ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے یہ ہند الرحمد پہ یہ بات وہ تھا چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دے اور خبیص چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دے وہ اغلالی اور وہ آبائی مراسم کی ہتکڑیاں اور جاہری رسومات کے تو جو ان کے گلوں میں ڈلے ہوئے تھے وہ ان کو اتار پھینکے یہ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مقصد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جو دین دیا ہے وہ وحی الاہی میں محصور و مقصور ہے وحی کے علاوہ اور کوئی چیز دین نہیں ہے نہ ہی قیامت تک وحی اداہی کے سوا کوئی اور چیز دین اور اسلام میں شامل ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف وحی اداہی کی پیروی کرنے کا حکم لوگوں کو بھی دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلان کروایا کہ میں تو صرف اور صرف صرفی کی پیروی کرتا ہوں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا اور مسلمانوں سے بھی یہی مطالبہ کیا جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس اسی کی پیروی کرو ورا تب تبھی عمومنی ہی اور اللہ کی نازل کردہ وہی کو چھوڑ کر دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو اب ان اولیاء کو چاہے کوئی آئمہ دین کا نام دے لے چاہے کوئی سلف صالحین کا نام دے لے دین اسلام میں کسی کی بات کسی کی فہم کسی کا قول حجت اور دلیل نہیں ہو سکتا ہے حجت اور دلیل اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ سبحانہ تو آلہ کی طرف سے نادر کرتا وہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اتارا گیا دین ہے جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یریدو منکانہ نزید لہوفی ہر سی جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے آخرت کو سوارنا چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کو اور زیادہ بہتر کر دیتے ہیں وہ منکانا یور دنیا اور جو صرف اپنی دنیا سوارنا چاہتا ہے نوتی ہی منہا ہم اس کو دنیا عطا کر دیتے ہیں وہ مالو فی الحال نسیب لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے یہ اپنی دنیا کو سوارنے کی خاطر اللہ تعالی کے دین کو چھوڑ کے اللہ تعالی کے حکامات کو چھوڑ کے دوسروں کی باتوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورا کا ان کے پاس ایسے سورا کا ہے جنہوں نے دین گھر ہے ایسا دین جس کی اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی ہے اور اگر اللہ سبانہ ہوا تعلیٰ نے فیصلہ کن بات نہ کر رکھی ہوتی کہ میں رولسٹر ان کو جو سزا دوں گا لقولیا تو دنیا میں ہی ان کا جو حل کر دیا جاتا وہ نہ ظالمی عذاب عظیم لحم عذاب علیم اور یقیناً ظالموں کے لیے بہت دردناک قسم کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے تو اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے جو دین جو اسلام جو شریعت مقرر کی ہے اس شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کے نادر کردہ دین کے بارے میں کہے ہاں ٹھیک ہے اللہ نے یہ بات کہی ہے درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے مانتا ہوں کہ نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لیکن آخر فنا آدمی وہ بھی تو دین کا بہت بڑا ستون ہے دین کے اندر بڑے اچھے مقام و مرتبے والا ہے اور دین اسلام میں اس کا ایک بلند پایا ہے اور وہ بڑا امام ہے بہت دیکھ سالے آدمی ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے آخر اس کی بات کی بھی تو کوئی اہمیت اور حیثیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لا شارا رین الدین معالم یا ادم بہ اللہ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں جو دین کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اجازت نہیں دی ہے ہاں ہر آدمی چاہے وہ کوئی دین کا امام ہو کوئی فقی ہو کوئی محدث ہو سلف صالحین میں اس کا شمار ہوتا ہو یا آج کا کوئی طالب علم ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی بات اللہ تعالی کی نادل کردہ وحی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو جائے گی اس کے مطابق ہوگی تو اس کی بات سارا کھوپے اس کی بات کے آگے سر تسلیم کو خم کیا جائے گا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا اور اگر وہ جتنے مرضی بڑے مقام و مرتبے والا کیوں نہ ہو اگر اس کی بات پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو اگر اس کی بات پر اللہ رب العالمین کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہو تو وہ بات رد کرنے کے قابل ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو ٹھکرا لیا جائے ہاں اس ہستی کا اس بزرگ کا اس امام کا اس سلف صالح کا احترام وہ اپنی جگہ پر اس کا ادب اپنی جگہ پر لیکن ہم اس کی بات اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک اس کی بات پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دری موجود نہ ہو اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا ہی جہنم و سات مسیرہ ایک آدمی اس کے سامنے ہدایت وادے ہو گئی اس کو مسئلے کا علم ہو گیا اس کو پتا چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ کار آپ کی سیرت طیبہ آپ کا اس حسنہ یہ ہے لیکن اس کے باوجود یشاق کے رسول ہدایت کے وعدے ہو جانے کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اور ممینوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اہل ایمان کے راستے کو ترک کر دیتا ہے کسی اور راستے پر چل پڑتا ہے ممینوں کا راستہ محمینوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ صحابۂ کاروان اللہ مجمعین جب ان کے سامنے کتاب اللہ کی کوئی آیت پڑھی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ان کے سامنے ذکر کیا جاتا تو وہ فیل فور اپنی اصلاح کر لیتے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر لیتے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ڈھال لیا کرتے یہ ان کا طریقہ ہے یہ شبیر المینی ہے جب انہیں کسی معاملے کے بارے میں علم نہ ہوتا وہ رجوع کرتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس مسئلے کے بارے میں اللہ عالمین کی شریعت دین اسلام کیا کہتا ہے یہ سبین ہے یہ بمینوں کا راستہ ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا پتہ چل جانے کے باوجود رسول کی مخالفت کرتا ہے اہل ایمان کے راستے اور اس کے طریقہ کار کو ترک کر دیتا ہے ماتو اللہ پھر جس جانب اس کا منہ آتا ہے ہم اس کو اسی جانب پھیرتے چلے جاتے ہیں وہ نسلی ہی جہنم اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں وہ سات مسیرہ اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا فرماتے ہیں فلاں وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز ایمان ایمانداری نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے حتیہ یو حق کے منہ کا فیما شاہ یہ باہر معاملات میں آپس کے لڑائیاں جھگڑے آپس کے معاملات کسی مسئلے پر اختلاف اس کے حل چاہنے کے لیے حتیہ یو حق کے منہ آپ کو حاکم فیصل تسلیم نہ کر لیں آپ کے فیصلے کو حتمی فیصلہ نہ جان لیں اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ملا یدوفی ان خوشی ہند ہر اور پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی بھی نہ ہو وہ سلیم تسلیم اور وہ اس کے آگے سرے تسلیم کو خم کر لیں دل کی خوشی کے ساتھ آپ کے فیصلے کو جب تک یہ لوگ تسلیم کرنے والے نہیں بن جاتے اس وقت تک یہ لوگ با ایمان مؤمن اہل ایمان نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شارا علاق المین الدینی ما وسا بھی نوحا وا و ماسینہ ابراہیم عیسا فرقی ہم نے تمہارے لیے وہ دین شروع کیا ہے وہ اسلام ہم نے تمہارے لیے دین بنایا ہے ما وسعبی نوحا جس کی وصیت ہم نے علیہ کو کی تھی یعنی دین اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں ہے اللہ تعالی نے پہلے دن سے ہی دین اسلام کو مقرر کیا ہے تمام ترمبیائے کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین اللہ کی طرف سے جو اقامات لے کے آتے رہے ہیں جو دین لے کے آتے رہے ہیں وہ دین اسلام ہی تھا ہاں ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بطور سدا کچھ احکامات کو سخت کر دیا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی ظلم من اللہ دین حرمنا علیہم یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان کی بغاوت سرکشی اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے یہودیوں پر بہت سی چیزیں حرام کر دی ان پر چربیاں حرام کر دی ہم نے ہر وہ جانور جس کے اوپر چربی ہوتی ہے اس کی چربی کو ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا کہ گوشت تم استعمال کر سکتے ہو چربی تمہارے لیے استعمال کرنا نہ ہے اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے معاملات احکامات جو مختلف شریعتوں میں دیے گئے وہ ان لوگوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تھے جیسے انہیں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا تھا یہ ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے تھا وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء و اخوات و نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی دین ہے یہی بات اللہ تعالی فرما رہے ہیں سارا کم بھی نوا اللہ نے تمہارے لیے وہ دین میں شروع کیا ہے جس کی وسیعت اللہ تعالیٰ نے عیسا اور, اور ہم نے ابراہیم موسا اور, اور عیسیٰ علیہ و سلاۃسلام کو اسی بات کی وسیعت کی ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کرو تفر رقوفی اور اس میں تفرقہ نہ کرو اس میں اختلاف نہ ڈالو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ دین مشرقوں پر بڑا گراں بڑا بوجھل ہے بڑا ان کے مشقت والا اور بڑا ناگوار ہے اللہ یجتبی من یشا شاہ وی الیہ نیب ہاں اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا ہو اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے دین اسلام کو قرآن اور سنت کے اندر محصول کیا ہے اور تمام تر لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کا حکم دیا ہے اور قرآن اور حدیث قرآن اور سنت کے سوا باقی تمام تر ذرائع ان کی اتباع کرنے سے ان کی پیروی کرنے سے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے روکا ہے ہاں ہر وہ شخص جس کی بات قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہو جس کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود ہو آپ کے فرامین اور حدیث سے درین وہ دیتا ہو اس کی بات ماننے کے لائق ہے اس کی بات تسلیم کرنے کے لائق ہے کیونکہ وہ بات حقیقت میں اس کی نہیں بلکہ وہ اللہ تعالی کی نازل کردہ ہے اس نے جو بات کہی ہے وہ بات حقیقت اور قرآن مجید میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں ہے اور وہ شخص جس کی بات قرآن اور حدیث کی دلیل سے خالی ہو جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود نہ ہو وہ بات ہرگز اہل ایمان کے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے اللہ سبحانہ ہوا تو سے دعا ہے کہ اللہ تعالی دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تعاف فرما دے و توفیقی اللہ بلّہ علیہ ہی توکل تو وہ